تبدیل کرے غیر مستحق مستحد کا لفظ کی بجائے جائے کا لفظ رکھا جائے تبدیل کرنا اس کا روپیے ثابت کرے اسی طرح آپ نے کیا نمبر چار آپ مستحق کا تعلیم کریں کے خاص کی بات مانتے یہ چیزیں ہو جائیں اور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 اعتراف کی کیا تھا کہ غیر مستحد میں آپ کو یاد میں کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت کریں کہ جاہر جو ہے عالم کی تکلیف ضروری ہے یا نہیں تیسری بات شخصی کرتے ہیں